بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح اسم ربک الاعلا اے پیغمبر اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو خلق فسوا جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا قدر اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اخرج اور جس نے چارہ اگایا فجعله احوا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا سنو کو اے نبی ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے ما شاء يعلم وما مگر جو اللہ چاہے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 بولاشف اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا الفلن جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا تمہ تو پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جئے گا قد افلح من بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَاهُ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے الصحف یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے سو فی یعنی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں